بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی والا ان اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لقم دین حکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے